بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد مبارک وسلم الدرس الحادی اشارہ گیاروان سبق في الحافلت بس میں الاول پہلا السلام علیکم الثانی دوسرا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو مسمو کا یا اخی آپ کا نام کیا ہے اے میرے بھائی اسمی عبداللہ ہی میرا نام اللہ ہے و کا اور آپ کا نام کیا ہے اسمی فیصل میرا نام فیصل ہے اطالب انت یا ابد اللہ کیا آپ طالب علم ہیں اے عبداللہ یا کی وجہ سے عبداللہ کی بجائے عبدا حالت نصب میں استعمال ہوگا اطالب انت یا ابد اللّہ عبداللّہ, ہی عبداللہ ہی نام جی ہاں یعنی میرا نام یعنی میں طالب علم ہی ہوں فیصل الفیصل اے نہ تد رسو اے میرے بھائی آپ کہاں پڑھتے ہیں ادرسو بی جامعی یہاں بیزر بی فی کے معنی میں ہے میں ریاض یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں فی اے کلی یا آپ کون سے کالج میں پڑھتے ہیں ادرسو فی کلیات الحمد میں انجینئرنگ کالج میں پڑھتا ہوں کلیت الحمد فیکلٹی آف انجینئرنگ یا کہیں گے انجینئرنگ کالج فی کی وجہ سے کلیات کی بجائے پڑھیں گے فی کلیات الحمد صنعت انتد رسوخ آپ کون سے سال میں پڑھتے ہیں صنعت فرانتی میں دوسرے سال میں پڑھتا ہوں سیکنڈ ایئر میں اطارف المحدس سلمان کیا آپ انجینئر سلمان کو پہچانتے ہیں طبعا طبعا اصل میں کہا جاتا ہے یعنی لازمان کیوں نہیں طبعا لازمان وہ استادی وہ میرے پروفیسر ہیں یعنی کیوں نہیں میں انہیں جانتا ہوں گا وہ میرے پروفیسر ہیں وہ احسن المدرسن فلکلی وہ کالج میں بہترین استاد ہیں یا اردو زبان کے اسلوب میں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یوں کہیں گے وہ کالج کے بہترین ٹیچر ہیں فیصل الفیصل منہا الاء الفطیۃۃۃ الدین اماں کا یہ نوجوان لڑکے کون ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں کہ انّم اخوت گویا کہ وہ آپ کے بھائی ہیں یعنی لگتا ہے کہ وہ آپ کے بھائی ہیں نعم جی ہاں ہا اولا یہ میرے بھائی ہیں لی ارباط القوطن و صلاط اخواطََ میرے چار بھائی ہیں اور تین بہنیں ہیں این ید رسو یہ کہاں پڑھتے ہیں اماں اقوتی فق الحم ید ید جہاں تک میرے بھائیوں کا تعلق ہے تو وہ سب کے سب یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں عیسیٰ و اکبرمنی عیسیٰ اور وہ مجھ سے بڑا ہے ید رسو فکلت طبی وہ میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے و ابراہیم و یدیدی کلیت تجارتی اور ابراہیم کامرس کالج میں پڑھتا ہے وہ اسحاق و یدصوفی کلیۃ الدابی اور اسحاق آرٹس کالج میں پڑھتا ہے و اسماعیل يدرصوفى كلیت العلومی اور اسماعيل اس ال اس سائنس کالج ميں پڑھتا ہے وحا الاطلاثت و اصغر منى اور يہ تينوں مجھ سے چھوٹے ہیں وہ امل اور جہاں تک بہنوں کا تعلق ہے مدراثت المتوسطی تو وہ مڈل اسکول میں پڑھتی ہیں زین اب تدرسنۃ اولا زینب پہلے سال میں پڑھتی ہے اور سلمت دوسرے سال میں پڑھتی ہے ولیلا تد رسوفہ تھی اور لیلا تیسرے سال میں پڑھتی ہے فیصل الفیصل مدرسات خواتو کا آپ کی بہنیں کون سے اسکول میں پڑھتی ہیں یارس نفی مدرسہ خالد مکا تھا وہ مدرسہ خالد بن ولید میں پڑھتی ہیں جو کہ لڑکیوں کا ہے مکہ مکرمہ میں جامع میرے بھائی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتے ہیں مہجا ان کی جمع مہاج ہاسٹل کے لیے استعمال ہوتا ہے اما انا فسکن لی جہاں تک میں یعنی میرا تعلق ہے جہاں تک میں ہوں تو میں اپنے ایک عزیز کے ساتھ رہتا ہوں فعض کو تو میں رہتا ہوں ماں قریب لیبن لی یعنی میرا قریبی رشتہ دار لی میرا میرے میں اپنے رشتہ دار کے ساتھ رہتا ہوں امتو عبد اللہ کیا آپ شادی شدہ ہیں اے عبداللہ اللہ لا لسط تو جی نہیں میں شادی شدہ نہیں ہوں م انوانوں کا آپ کا پتا آپ کا ایڈریس کیا ہے آدھی باقتی فی انوانی یہ میرا کارڈ ہے بتاقت کارڈ یہ میرا کارڈ ہے اس میں میرا ایڈریس ہے اشکروکا یا اخی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اے میرے بھائی انا مسرورم بالقا میں آپ کی ملاقات سے خوش ہوں یا جس طرح اردو زبان میں کہتے ہیں میں آپ سے مل کر خوش ہوں یا مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی ہے بیزربی سے لکا ملاقات ملنا کا آپ سے انا سنزل فی محت القادی المحتا کہتے ہیں اسٹیشن کو یا سٹاپ کو میں اگلے سٹاپ پہ اتر جاؤں گا میں اگلے اسٹیشن پہ اتر جاؤں گا. ہی فی امان اللہ ہی اللہ کی حفظ و امان میں اور آئندہ ملاقات تک السائق ڈرائیور فیصل سے یعنی ڈرائیور فیصل سے کہتا ہے عادل باب ال یا سیدی یہ دروازہ داخل ہونے کے لیے ہے جناب ان ظول من ہونا کا اترنا من کا وہاں سے ہے یعنی اترنے والا دروازہ ادھر سے ہے تمرین کی جمع مشقیں سوالات کے بارے میں جواب دیجئے دیجیے جامع ید رسو عبداللہ کون سی یونیورسٹی میں عبداللہ پڑھتا ہے کہیں گے بی ید رسو فی کلیل ید رسو ہوا وہ کون سے کالج میں کون سی فیکلٹی میں پڑھتا ہے یا درستو فی کل یا کل ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس طرح کے قواعد جو تجوید کے ہیں وہ قرآن مجید کو پڑھتے وقت استعمال ہوتے ہیں اس کو سادہ سے انداز میں یوں ہی کہیں گے فی ای کلی یا تین یا درستو عیسی عیسیٰ کون سے کالج میں کون سی فیکلٹی میں پڑھتا ہے کہنا ہو کہ عیسی عیسی یہاں سبق کے مطابق پڑھتا ہے مثال کے طور پر کوئی کلیہ ہو فی کلیت طب کہہ لیجیے ید آگے فی آئیے کلیت ید رس کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کلت تجارہ فی آئی کلیتن ید اسحاق فی کلیت فی کلیت العداب فی آئیے کلتن ید اسماعیل ید رس فی تدرس اخوات عبد عبداللہ, عبداللہ کی بہنیں کہاں پڑتی ہیں کہیں گے ید رسنا فی مدرس خالدی بکا یسکن عبداللہ عبداللہ کہاں رہتا ہے کہنا, کہنا ہو اپنے رشتے دار کے ساتھ رہتا ہے تو کہیں گے یس کنو یسکن یسکن لہو یس کنو ما کریبل لہونا یسکن اور اس کے بھائی کہاں رہتے ہیں یسکن فی مہاج الجام نمبر دو سح ما یلی تصحیح کیجئے اس کی جو نیچے آ رہا ہے یعنی مندرجہ ذیل کی مندرجہ ذیل جملوں کی کہہ لیجیے تصحیح کیجئے لا یعرف عبد اللہ محندہ سلمان عبد اللہ انجینئر سلمان کو نہیں جانتا ہے سبق کے مطابق وہ جانتا ہے کہیں گے یعرف عارف عبداللہ محدودہ سلمان عبد اللہ متضن عبد اللہ شادی شدہ ہے یہ بھی صحیح نہیں کہیں گے عبد اللہ علیہسہ بھی متزوجن ید درس عبداللہ فصنا تل اولہ عبداللہ پہلے سال میں پڑھتا ہے غالباً سبق کے مطابق وہ دوسرے سال میں پڑھتا ہے تو کہیں گے یا قبل نظول فیصلن عبداللہ بس سے اترا فیصل کے اترنے سے پہلے عبداللہ نزل عبداللہ من الحافل قبل نظول فیصلن غالباً اس کے بعد اترا ہوگا اس کی تصحیح کریں گے نزل من بعد نزول نمبر تین عجیب آنے والے کے بارے میں جواب دیجئے على درس عشر یہ سوالات گیارہویں سبق پر مبنی مشتمل نہیں ہیں مبنی مراد یہاں مشتمل ہے یہ سوالات گیارہویں سبق پر مشتمل نہیں ہے آپ کہاں پڑھتے ہیں کہنا ہو میں مثال کے طور پہ کل شریعت کالج میں پڑھتا ہوں تو کہیں گے انا ادر فی کلیت شریح آتی اینا تسکنو آپ کہاں رہتے ہیں کہنا ہو میں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتا ہوں تو کہیں گے انا اسکنو فی محجا الجام آتی اطارف الغ تل فرنسی تھا نہف الغ تل اور اگر نہ آتی ہو تو کہیں گے لا انا لا عاریف الغت الر سی یا, یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایک ہی دفعہ انا لا الغت الرن سی یا من اے اداسماخبارہ آپ کون سے اسٹیشن سے خبریں سنتے ہیں کہنا ہو من اداعتی اسلام آباد اسلام آباد کے اسٹیشن سے تو کہیں گے من ادا اسلام آباد کیا من بن ادا ریاف بیت المدریسی کیا آپ استاد کے گھر کو جانتے ہیں یعنی وہ کہاں ہے کہیں گے اگر جانتے ہو تو کہیں گے نہ انفو بیٹا ہوں اگر نہ آتا ہو اگر نہ پتا ہو تو پھر کہیں گے لا انا لا آریف بیٹا تعمل الامثلتہ مثال پہ غور کیجئے ثم دعف الفراغی خیمہ یلی پھر رکھیے خالی جگہ میں مندرجہ زیل آنے والے جملوں میں المزارعہ من الفعل ذہبہ مزارعہ استعمال کیجئے ذہبہ فعل سے بعد اسنادہی الى الزمیر اس کی نسبت کرنے کے بعد ضمیر کی طرف یعنی ذہبہ ذہبہ ذہبو ذہبت جو بھی آئے گا وہ آپ نے استعمال کرنا ہے عبداللہ یدرسو بجامعات الریاضی اخوتمسٹی یعنی میں پڑھتا ہے اور اس کے بھائی بھی ریاض یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور اس کی بہنیں مڈل اسکول میں پڑھتی ہیں زینب پہلے سال میں پڑھتی ہے اس طرح یعنی فیل مدارے کے سیگوں کو تبدیل کرتے ہوئے نیچے خالی جگہ پہ ہم نے استعمال کرنے ہیں وہ ابھی یزحب السوقی کللہ صبا میرے ابو ہر صبح مارکیٹ یا بازار جاتے ہیں اط اللہ ابی طلبہ اس وقت اسٹیڈیم جاتے ہیں کھیل کے میدان کی طرف اختی تز ہبو اللم ستی میری بہن سکول جاتی ہے آمینت و فاطمہ تو و عیشت یزحب نلآمختبی امینہ اور فاطمہ اور عائشہ اس وقت لائبریری جاتی ہیں اینا تذہب انت یا حامد یا احمد او احمد آپ کہاں جاتے ہیں یا اپ کہاں جا رہے ہیں انا اذهب الان الى المسجد میں اب یعنی اس وقت مسجد جا رہا ہوں مش نمبر 5 اکمل الجمل الاتیہ تا انے والے جملوں کو مکمل کیجئے بوضع فعل مضارع مناسب مناسب فعل مضارع رکھ کر اتلعبون يلعبون قرۃ القدم كل مساءن طلبا ہر شام فٹ بال کھیلتے ہیں المدرتی استاد بورڈ پر سبق لکھتا ہے اخواتی بس میری بہنیں صابن کے ساتھ کپڑے دھوتی ہیں اناطل یا اکرا کہہ سکتے ہیں انا اکرا القرآن کل صبا میں ہر صبح قرآن مجید پڑھتا ہوں اتسمع الاخبار من اخبار کل یوم یا عبد اللہ کیا آپ ریڈیو سے خبریں سنتے ہیں ہر روز اے عبداللہ الطالبات طالبات سکول سکول کی بس سے جاتی ہیں اتسمع طالباتی فی کا یا علیو کیا آپ اذان سنتے ہیں اپنے کمرے میں اے علی اے علی کیا آپ اپنے کمرے میں اذان سنتے ہیں یا چشمہ کریں گے کیا آپ کو اذان اپنے کمرے میں سنائی دیتی ہے الطلاب یسألون المدرسہ اسئلتاً کثیرتاً طلبہ استاذ سے بہت سے سوالات پوچھتے ہیں ان نساء یأکلنا تفاہا عورتیں سیب کھاتی ہیں المدیرات تخرج الانا من مکتبها پرنسپل اس وقت اپنے آفیس سے نکلتی ہے انا ادرسو فی کلیت الہندہ ساتی میں انجینرنگ کالج میں پڑھتا ہوں اختی تق تب العنا دروسا فدری میری بہن اس وقت اپنے اسباق لکھتی ہے کاپی میں نمبر چھ حوتدا فیق الم الجمل العطیتی اراجم ان آنے والے جملوں میں سے ہر جملے میں فیکل نلجمل آتیاتی آنے والے جملوں میں سے ہر جملے میں مبتدا کو جمع میں تبدیل کیجئے اور طالب یدخل طالب علم کلاس میں داخل ہوتا ہے اس کی جمع ہوگی ات اراجولو یا قل العروزا آدمی چاول کھا رہا ہے ارجالو یا قلون الروزا العملو یا ساعت مزدور فیکٹری میں کارخانے میں آٹھ گھنٹے کام کرتا ہے العاملو کی جمع العمالو المالو یاملون فلمسنائی سمانیہ ساعت اور تاجر یفتہ خود دکانہ فسمی تاجر آٹھ بجے دکان کھولتا ہے ا تاجر یفطح الدکانہ فساط فامنتی کہفتحون فساط فامنتی اقبیب یزحب العنافا ڈاکٹر اس وقت ہسپتال جاتا ہے العطبا یزحبولا الل مستشفی اختی تب حسو انلمک نسطی میری بہن جھاڑو تلاش کر رہی ہے اخواتی یب ستی اخواطی یا بحسنا ستی المدرسۃ الفصل فسا عاطف شامین تی لیڈی ٹیچر یا کہیں گے استانی کلاس में ہوتی ہے داخل ہوتی ہے نلفصلہ فصا عاطف في تی المدرساتو ید خل نلفصلہ في عاطف شامین تی طالبۃ طالبہ سبق لکھتی ہے اکالباتی فرنسی یا تھا میری بہن کی کلاس فیلو فرانسیسی یا فرینچ زبان جانتی ہے فرینچ زبان جانتی ہے زمیلا تو اخواطی یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں اختیلا تو اختی میری بہن کی کلاس فیلو یا لغت الفرنسی وہ فرینچ زبان جانتی ہے جانتی ہیں بن تو امی تد رسو فلمویتی میرے چچا کی بیٹی سیکنڈری اسکول میں پڑھتی ہے بنا تو امی بنا تو امّی نمبر سات ان فلفائل فیل جمہ دل آتی فائل کو معنس بنائیے آنے والے جملوں میں سے ہر جملے میں این ید ید رسو اخو کا یا علی علی آپ کا بھائی کہاں پڑھتا ہے کہنا ہو آپ کی بہن کہاں پڑتی ہے تو کہیں گے اختو کا یا علی یہ سامنے لکھا ہوا یشراب ابی الگ یشور کا ہوا تھا میرے ابو کہوا پیتے ہیں کہنا ہو میری امی کہوا پیتی ہیں تو کہیں گے تشورب امل کا ہوا تھا ید یل ابو تفل ماں اختی ہی بچہ اپنی بہن کے ساتھ کھیلتا ہے کہنا ہو بچی اپنی بہن کے ساتھ کھیلتی ہے تو کہیں گے تل آب مع معتہا تل ابو تل آب الۃۃ معا اختہ یدحب طالب علم طالب علم اسکول جاتا ہے کہنا ہو طالبہ جاتی ہے تو کہیں گے تدہب و طالبۃمد رَتی این یجرس المدرس میل ٹیچر میل استاد کہاں بیٹھتا ہے کہنا ہو فی میل ٹیچر کہاں بیٹھتی ہے تو کہیں گے این تجرس المدرسۃین تجرس المدرسۃ نمبر آٹھ تعمل ما یلی جو کچھ نیچے آ رہا ہے اس پہ غور کیجیے تدہب انتب تدہب کی تا بعض اوقات تو تو کا معنی دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور بعض اوقات معنس کا معنی دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے انتبو تو جاتا ہے اور حیا تدہب وہ جاتی ہے پہلے تدابو میں تا تو کا معنی دے رہی ہے اور دوسرے تدابو میں تا کا معنی دینے کے لیے استعمال ہو رہی ہے نمبر نو وطیاتی الى مبار آنے والے جملوں میں سے ہر جملے میں فعل کو مدارے میں تبدیل کیجئے انا کیجیے اناسو کی اناس کی میں بازار گیا میں بازار جاتا ہوں غسل الولد وضح بسابنی لڑکے نے اپنا چہرہ صابن کے ساتھ دھویا پہلے مدارے ہوگا الولد یغلاد الطلاب خرجو من الفصلی طلبہ کلاس سے نکلے الطلاب اللہ یخرجونا من الفصل کلاس سے من الفصلی بھی آئی درستا یا فیصلو کون سی یونیورسٹی میں آپ نے پڑھا ہے ایف ایس ایل کون سی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو آئے گا بے ای جامعین تدرسو یا فیصلو الطالبات و الفصل طالبات کلاس میں داخل ہوتی کلاس میں داخل ہوئیں فعل مضارع بنانا ہو تو کہیں گے الطالبات يدخلن الفصل الطالبات يدخلن الفصل لعبت امنه مع اختها امنہ اپنی بہن کے ساتھ खेली اگر کہنا ہو کھیلتی ہے تو کہیں گے تلعب امنه مع اختها كتب المدرس الدرس على السبوره استاذ نے سبق کو بورڈ پر لکھا لکھتا ہے کہنا ہو تو کہیں گے يكتب المدرس الدرس على السبوره سالت الطلاب المدرسہ طلبہ نے استاد سے بہت سے پوچھتے ہیں تو کہیں گے ین نزل الرکاب من الحافی یعنی بس میں سوار ہونے والے اترتے ہیں یہ معنی یونز الرکاب من الحافل عتی غسلت امی سیاحبا میری والدہ نے کپڑے دھوئے کہنا ہو دھوتی ہیں تو کہیں گے تغ سل تغسل تغ سلبا مشق نمبر دس تعمل المثالین دو مثالوں دونوں مثالوں پہ غور کیجیے کو آنے والے جملوں میں منفی افعال میں تبدیل کیجئے کا احمد الدرسہ ما کا احمد الدرسہ یقب احمد الدرسہ لا یکب احمد الدرسہ فیر ماضی کے ساتھ استعمال ہوگا ماں اور مدارے کے ساتھ لا یہ ایک عمومی قاعدہ ہے اگرچہ فیل مدارے کے ساتھ کبھی ماں اور فیل مادی کے ساتھ لا بھی آ جاتا ہے تو اس کا مقصد تاکید کا اور رسور کا معنی پیدا کرنا ہوتا ہے عام روٹین میں فیل مدارے کے ساتھ لا اور فیل مادی کے ساتھ ما استعمال کیجئے انا اشرب ایا انا لا اشرب ائّیہ لا ابن قرۃ القدم الوما ما لا ابن قرۃ القدم ال ہم آج فٹ بال نہیں کھیلے کلا یوم وہ بازار ہر روز کہاں جاتا ہے کہنا ہو انا ابی ابی یدحب السوخی کلّہ یومن میرے ابو ہر روز بازار جاتے ہیں کہنا ہو نہیں جاتے ہیں تو کہیں گے ابی لا یدب السوخی کلیہ یومن اختی تدرس بلجام آتی میری بہن یونیورسٹی میں پڑھتی ہے کہنا ہو نہیں پڑھتی ہے تو کہیں گے اختی لا تدرس بلجامع آتی احفظ کی صورت نبا مریم اے مریم کیا آپ نے سورہ نبا یاد کر لی ہے کہنا ہو کیا یاد نہیں کی تو کہیں گے اما صورت حفیظ یا مریم مشرق نمبر گیارہ آنے والی مثالوں پہ غور کیجیے آنے والے سوالات کا جواب دیجیے استعمال کرتے ہوئے حرف الاستقبال استقبال حرف الاستقبال کو سیرز المدیر اس کو حرف استقبال اس لیے کہتے ہیں کہ جس فیل مدارے سے پہلے یہ حرف آ جائے وہ فیل مدارے صرف مستقبل کا مانا دیتا ہے حال کا اس میں مانا موجود نہیں رہتا سجر جو المدیر غدن. پرنسپل کل واپس آئیں گے الى مکہ, بعد مکہ جاؤں گا ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ ابک كل مسائن میں گراؤنڈ میں ہر شام کو کھیلتا ہوں الله ارحب جاتا ہوں سٹیڈیم جاتا ہوں کہنا ہو لیکن تو ہم کیا کہیں گے ارحب ال مل ابیک اللہ مساعین مسا مکتبی میں اس شام کو لائبریری جاؤں گا آگے ہم نے خود تبدیل کرنا ہے نمبر ایک متار ج او ابو کا من بغدادہ یا علی علی آ کے ابو بغداد سے کب واپس آائیں گے بعد اس وہ ایک ہفتے کے بعد واپس آ जाائیں گے ت ب ح ممس आप اس شام کہاں جائیں گے کہیں گہ اس کا ترجمہ در... اس کا کی اس, کی اس سے پہلے سہ بثتے ہوئے نہ سط ح ممس متا ت رسالہ الہ اممی کا یا یونیون آ آ, اپنی والدہ کو خد کب لکھیں گے کہہ سکتے ہیں متا ست اخت تبو متا ستخت متا تک اس یارہ تھا یا اے لڑکے آپ گاڑی کب دھوتے ہیں متا ستک سر اس یار اے لڑکے آپ گاڑی کب دھوئیں گے متا تب الا کی یاشام تو کب جاتا ہے یا آپ کب جاتے ہیں یا جائیں گے آپ کب جائیں گے ال اللہ کہتے ہیں آ, حجام کو ہیئر ڈریسر کو حجام کے پاس آپ کب جائیں گے اے شام کہنا ہو سا کے ساتھ تو کہیں گے متا سطر یا, یا سعیدی اے جناب آپ کون سے اسٹاپ پہ اتریں گے کہیں گے فی محتن ستن ضل الدی بارہ نمبر اقرا المسالی دونوں مثالوں کو پڑھیے مکت مسادر الفادل عاطیت رحا پھر آنے والے کھیلوں کے مظر لکھیے اس کی طرز پر داخل دخول خروج ساجد سجود المغار یعنی, یعنی ان فعلوں کا مصدر فو کے ردم پر آ رہا ہے رقا یرکا رنزا یسادنا تیرہ نمبر اقرا الجمل العطیہ آنے والے جملوں کو پڑھیے وعین المساجر الوارد افیہ اور ان میں جو مصدر وارد ہوئے ہیں ان کو متعین کیجیے ان کی نشاندہی کیجیے نمبر ایک لہٰذ الحافرتی بابانی ہادلی و راک الخروج ماکر رج الباد رجو ہی من الحج آدمی حج سے اپنی واپسی کے بعد فوت ہو گیا اب پہلے جملے میں دخول اور خروج یہ بصدر ہیں دوسرے جملے میں روجو مصدر ہے نمبر تین یدق الطلّہ طلبا کلاس میں داخل ہوتے ہیں قبل دخول المدرس، المدر سے دقاء استاد کے پانچ منٹ داخل ہونے سے پہلے یکرجون بادی ہی اور وہ ان کے نکلنے کے بعد نکلتے ہیں یہاں دخول اور خروج یہ دونوں مصدر ہیں قالا طبیب الجلوس ہنام المرید ممنو ان ہمیں ڈاکٹر نے کہا یہاں مریض کے ساتھ بیٹھنا ممنوع ہے الجلوس و یا مصدر ہے بن حسا پہاڑ پر چڑھنا مشکل ہے اور اس سے اترنا آسان ہے سائد یا ادو سے یا ادو سے سعود مصدر ہے علی فلام لگایا تو اصو بن گیا نزول مصدر ہے الفلام کے بعد ان نزولو حب الرقوب الخیلی میں گھڑ سواری پسند کرتا ہوں رکوب بل خیلیک گھوڑوں کی سواری کو پسند کرتا ہوں رکوب یہاں راکیب یارکبو کا مصدر ہے اپنے بیٹے یاسر سے کہا سعد حبی بادی میں بازار جاؤں گا آپ کے اسکول سے واپس آ جانے کے بعد سعد حبی و بادہ رجوع رجوع یہاں مصدر ہے نمبر چودہ تمسرت مثالوں پہ غور کیجیے انے والے سوالوں کا جواب دیجیے ماں استعمال کرتے ہوئے عینتسکنون اخوتی سی مہاج الزامعتی اما انا ان فسکنما اس سوال کا جواب ہم دیں گے عینتنونہ کا مثلا مثلاً عینتسکنون تم کہاں رہتے ہو اما نہنو فنسکنو سی مہاج الزامع یا اما نہنو ہم گھروں میں رہتے ہیں عمل ان کی لیزیا یہ ہما نہیں ہے فعارف ہا ہے جہاں تک انگلش کا تعلق ہے تو میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں اچھی طرح سمجھ لیتا ہوں وہ عمل فرنسی تو یا فرینسی یہاں استعمال کیا ہے اور جہاں تک فرنش کا تعلق ہے فدرست نصیت میں نے اس زبان کو بہت سال پہلے پڑھا تھا لیکن میں اب اس وقت ریالاتین جہاں تک کتاب کا تعلق ہے تو وہ دس ریالوں کی ہے وہ امل مجلت فہیب سلاطت ریالاتن اور جہاں تک میگزین کا مجلح کا تعلق ہے تو وہ دس ریال کا ہے نمبر ایک مکتب البریدی ہاسپیٹل کہاں ہے اور مکتب البرید یعنی داک کا دفتر کہاں ہے امام داکل امام امام امام مسجدی آگے کہیں گے و ام المستفا فہ و قریب کی یا پھر سنیے پچھلا سوال عین المصطفیٰ مقتب البریدی ہسپتال کہاں ہے اور ڈاکانہ کہاں ہے ام المستفی فہوا امام داخل مسجد یوں بھی کہہ سکتے ہیں اما مکتب البریدی فہو قریبان دو فی کلی ید رس حامد و عثمان حامد اور عثمان کون سے کالج میں پڑھتے ہیں اما حامد ان فہوََ ید رس فی کلیتی تجارتی و اما عثمان فَيَدْرُسُ بھی کہہ سکتے ہیں اور فَهُوَ يَدْرُسُ بھی فَهُوَ يَدْرُسُ فِي کلیہ طبی عیناب ابو کا و کا آپ آب کے ابو اور آپ آب کے بھائی کہاں گئے ہیں کہیں گے اماں ابی فضحابہ إِلَى الْمُسْتَوْصَفِ و اماں احی فاضابہ الا سید علی کہتے ہیں کلینک کو اور سید کہتے ہیں میڈیکل کو مشق نمبر پندرہ ال آنے والی مثالوں پہ غور کیجئے جا آخی ممک مکہ ایک ہی جملے کو تین طریقوں سے ادا کیا جا سکتا ہے جا آخی ممک میرا, میرا بھائی مکہ سے آیا جا آخ لیمکہ تھا میرا ایک بھائی مکہ سے آیا جا احد اخوتی یعنی میرے بھائیوں میں سے ایک بھائی آیا رحب تو لز یارتی صدیقی رحب تو لز یارتی صدیقی ازکون میں اپنے رشتے دار کے ساتھ رہتا ہوں ازکون لی میں اپنے ایک رشتے دار کے ساتھ رہتا ہوں ما احد اقریبا اپنے رشتے داروں میں سے ایک رشتہ دار کے ساتھ رہتا ہوں الکل محت نئے الفاظ دراصۂ ید رسو پڑھنا سکن یسکن رہنا شکر یشکر شکر ادا کرنا شکریہ ادا کرنا کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے نزل ینزل اترنا بحث یبحثو تلاش کرنا سعید یس اترنا نزل ینزل بس وغیرہ سے اترنا اور سعد یس کسی اونچی جگہ سے اترنا پہاڑ وغیرہ سے ارف یا پہچاننا ماتا یا منہ مرنا نسی میں بھول گیا قریب جمع قریب رشتہ دار اقریبا جمع ہے جمع اناوین ایڈریس جمع اس کی ہے اناوین یعنی پتے جمع اس کی آگے ہے محتاطن اسٹاپ uh, سٹیشن، محطات اس کی جمع ہے فوبن کی جمع سیابن رسالت کی جمع رسائل رسالت خط، میسج پیغام لیٹر ہاکن جمع اس کی ہلاکون حجام مستن کلینک سعد علیتن میڈیکل اسٹور اروزن چاول لاہور میں لاہور سے آنے والا ہوں یا رہا ہوں خیلن, خیلن جمع خیلن گھوڑا اور اس کی جمع ہے